پڑیں گے یہاں سے تو <coughs> کہ ہرواہ میں ببنی اس قال أغير الله يبغيكم إله وهو فضلكم على الأعلمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سنوء العذاب يقتلون أبنا ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتلا وكلمه ربه قال رب يرني أنظر إليك قال جی جم سلک محمد و رسبادرحمٰن الرحیم پچھلی درس میں یہاں عیسائد تک پہنچے تھے رسم القام الرزین کانستفون مشار کلرد و مغربہ کہ ہم نے وارث بنایا پھر اس کے بعد اس قوم کو بنی اسرائیل کو کانستفون جو کہ عاجز بنائے گئے تھے ضعیف بنائے گئے تھے کمزور تھے مشاعر ارد و مغار باہن. ہم نے مشرق کے اور مغرب کے وارث بنا دیا زمین کے جو مشاعرق ہیں مشرق کے حصہ ہیں اور مغرب حصہ ہیں ان کا وارث بنا دیا اللہ کی بارک نفی اور اس زمین کو ہم نے برکت دی ہے جس میں ہم نے برکت ڈالی ہے و تمت کل مت اور تمہارے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا اللہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے اوپر بے ماص صبر کیونکہ انہوں نے صبر کیا وہ دم مرنا اور تباہ کر دیا مکان اہسنہ و فرونا جو فرعون بنایا کرتے تھی وہ قو ہو اور ان کی قوم میں عمارتیں وہ مکان ہو یا رشون اور جو اوپر کی جگہ بلند جگہ وہ بنایا کرتے تھے بنی اسرائیل جو علیہ السلام آئے اور فرون کو دعوت دی ایمان کی بھی اور ساتھی کے بنی سعید کو ہمارے ساتھ بھیجے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فرونِ انکار کر دیا اور مصلح السلام سے موجودات طلب کیے تو مجھے السلام نے موجودات بھی دکھا دیے تب بھی وہ ظلم پہ اتر آیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ مزید ظلم کرنے لگا اور بچوں کو اب آپ اندازہ لگ رہے کہ ایک نرینا بچہ نرینہ اولاد پیدا ہوتا ہے اور وہ ماں کی گود سے چین کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور صرف لڑکیوں کو رہنے دیے جاتے ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو لوگ زیادہ مطلب کہ انکریج نہیں کرتے اور کسی کی بیٹی پیدا ہو جاتی ہے اتنا خوش نہیں ہونا پچھلی ہمارے مطلب کہ جیسے پشتون معاشرے میں ہوتا ہے تو لڑکیوں کو اتنا یعنی ویلکم نہیں کرتے پھر اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا نرینہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ اس کی گود سے ماں کی گود سے چین کے اس کو ذبح کر دیں تو کتنی ان کو تکلیف ہوتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب, سب پہ چونکہ انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ان کے صبر کے بدلے میں ہم نے ان کو پھر زمین کا وارث بنا دیا ان کے مشرق کے حصے وارث بنا دیا مغربی حصے کا وارث بنا دیا یہ مشرقی مغربی ایسے دونوں ذکر کر دیے مصر کا بھی وارث بنا دیے اور شام کا بھی وارث بنا دیے فلسطین کے علاقہ جو ہے کہ آبائی علاقہ تھا تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جگہ عطا فرمائی اور یہ برکت والی زمین ہے بہت ساری حدیث میں آیا ہوا ہے شام کے بارے میں کہ یہ برکت کی سرزمین ہے اور مصر کے بارے میں دریا نیل کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے کہ یہ برکتوں والی برکتوں والا دریا ہے دریاؤں کا سردار ہے اور مصر کے بارے میں کیا اگر عضمر کی روایت ہے کہ اگر خیر کے نو دس انس ہیں تو نو حصے اللہ تعالیٰ نے نثر میں رکھ ہوئے اور فروغ اور جو اونچی اونچی عمار تھے وہ بنایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا اب آگے مطلب کہ جو آج کی آیات پڑھی گئی وجازن بنی اسرائیل البہ اور ہم نے اتارا بنی اسرائیل کو سمندر کے پاس فاتو علاقوں میں تو وہ آئے ایک قوم کے اوپر یا خفون میں جو مجاور بیٹے تھے احتکاف کیے بیٹھے تھے نے, اے اے نے فرایا کو بے شک تم بہت ہی جاہل اور ان پڑھ گوا کو ہو اللہ تعالی نے ریڈ سینے سے نکال کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے اور پھر ان کو غرق کر دیا لیکن جس وقت یہ سمندر کے پار ہوتے ہیں تو وہاں سے سہرائے سینا میں سینایہ ڈیزرٹس میں سے پاس ہوتی ہوئی جب یہ آبادی کے علاقے میں چلے گئے جہاں سر سبز علاقہ تھا امالک کا علاقہ تھا اور کبیل الحم کے لوگ تھے تو ان کو دیکھا کہ انہوں نے وہاں پہ کچھ بت بنائے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اس کے اوپر مجور بیٹھے ہیں اور لوگ آ کے بتوں کو سجلا کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں تو ان کو یہ بڑا اچھا لگا یہ ماحول اور مصر میں غلامی میں اور فرون وغیرہ چلتی تھی انہوں نے اندھی خدا کی بجائے علیہ السلام سے یہ تقاضا کیا اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ جس طرح یہ لوگ اپنے اللہوں کو پوچھتے ہیں محبود کو پوچھتے ہیں ان کے سامنے کوئی بت ہوتا ہے اور ان کے ہاں گائے کی پرست ہوتی تھی گائے کی سری اور گائے کا بدن بنا کے اس کو سونے اور چاندی میں ڈاکے اس کو مطلب کہ وہ پوچھتے تھے اور اس کے اوپر احتکاف کرتے تھے یعنی وہاں مجاور بنے بیٹھتے تھے اور وہاں لوگ آ کے قیام کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں عورتوں کے لیے اور کئی کئی دن وہاں پہ رہتے ہیں تو انہوں نے مس علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو ہمیں بڑا اچھا لگا تو آپ بھی اپنے مطلب کے ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ایک خدا بنا دیجیے نوزلہ تاکہ ہم اس کی پھر عبادت کریں تو مسئلہ السلام کو بہت غصہ آیا ہے کی بات پہ اور کہا انکم قوم قومت جھلو بے شک تم بہت ہی جاہل قوم اور یہ دے دیکھیں جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ اندے کے خدا پہ اتنا یقین نہیں رکھتے جو ظاہر چیزیں ہوتی ہے ظاہر بین ہوتے ہیں اللہ کے اللہ تو ظاہر ہے باطن ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے لطیف الخبیر ہے بہت ہی مدے کے باریک بھی لیکن یہ لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں تو جس طرح باقی قومیں میں بت پرستی کرتی تھی تو یہ بھی اس بد پرستی کی طرف مائل ہوئے اور حضرت ابو لیسی رضی اللہ واقع وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہنین غزل ہنین کے موقع پر کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک بیری کا درخت تھا اور جو مشرقی مکہ تھے وہ اس درخت کے اوپر انہوں نے ڈیکوریشن وغیرہ کی ہوئی تھی وہاں بوت رکھے ہوئے تھے اور اس درخت کی پرستش کرتے تھے سجدہ کرتے تھے اور اس کے اوپر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اس درخت کو وہ ذات انوات نون وا الفا ذات انوات کہا کر تھے تو اس درخت کو جب ہم نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے لیے بھی ایک اس طرح ذات انوات مقرر کر دے درخت مقرر کر دے تاکہ ہم اس کے اوپر اپنے اسلحہ اور اس کی مدد ہے کہ ہم ایک نشانی بنا دیں عبادت کے لیے اور اس کے لیے <coughs> نبی کریم صلحم بہت ناراض ہوئے اور نبی کریم کریل نے فرمایا کہ اللہ پر, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے تم نے تو وہ بات کی جو علیہ السلام کی قوم نے جب بتوں کے اوپر سے وہ گزر رہے تھے تو وہ بات جو انہوں نے کی تھی اور جو جواب علیہ السلام نے دی دیا تھا کہ یہ تو جاہروں والی بات ہے تو وہی وہ مطلب اس نے فرمایا کہ تم بھی پچھلی عمرتوں کی اس طرح پیروی کرو گے جس طرح مطلب کہ انہوں نے کی تھی اب دیکھیے مسلمان ہر چیز میں آئیڈ بنا لیتے ہیںفرو کو مشرقوں کو اور یہودیوں کو, اور کو جو جو کام وہ کرتے ہیں گیٹ اپ میں بھی ان کی طرح ہو رہے ہیں اپنے بال بھی ان کی طرح بنا رہے ہیں اور ان, کی جو جو چیزیں ہیں، ان سب کو مطلب کہ رہے ہیں تو اب اس میں مطلب کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایورت ہے یہ صرف جہالت ہی کام ہے کہ بندہ اپنے اقدار کو چھوڑ کے اور نبی جو کہ تم بہت جاہل قوم ہو انہا اولا یہ جو کچھ بھی ہے جتنا کچھ بھی ہے بے شک متبر ہو یہ تباہ برباد ہونے والا ہے فی ہے جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں وہ بات ناکام یا مل اور یہ جو عمل کرتے ہیں وہ بھی بات یہ جن بتوں کی یہ پرستش کر رہے ہیں جن خداؤں کو یہ مقبول بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تباہ ہونے والے ہیں یہ بھی ختم ہونے والے ہیں اور یہ جو کفار جو اس مشرق جو یہ پرستی کر رہے ہیں جو قبیلہ کے لوگ تھے قبیلہ نقم کے لوگ یا امانکہ کے لوگ وہ جو کا میں مصروف تھے تو علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا عمل بھی باطل ہے اور یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں بلکہ یہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہے اور مزید فرمایا کالا مصلی السلام نے کہا غیر اللہ عبری کو کیا تمہارے لیے اللہ اللہ کے اور کو پسند کرو اور وہی اللہ جس نے آپ لوگوں کو وہی سب عالمین پر سارے محوسات دی. دی کہ ایک تو بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد علیہ السلام یوسف علیہ السلام یوس علیہ السلام اور پھر اس کے بعد یبوس علیہ السلام ہرون علیہ السلام اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کینار کا علاقہ بھی دیا ہوا تھا پھر مصر میں بھی پچھلے بادشاہوں کے دور میں پچھلے فرونوں کے دور میں ایک کی اچھی عزت تھی اور سارے انڈیا کے خاندان میں تھے اور ان کے ساتھ وعدے تھے کہ آپ کو مزید بھی دنیاوی کامیابی بھی دی جائے گی اور جو ہے بخشاہت بھی دی جائے گی تو سارے وعدے ان کے ساتھ تھے تو عروط صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے اتنے وعدے کیے ہیں آپ کو اتنی بہترین امت بنائے ہوئے ہیں اور یہ کہ سب سے بڑی فضیلت ایمان کی فضیت آپ کو دی ہے بلکہ سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ پر ہم پرستی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نبی بنا کے بھیجا دے اور آپ ایمان لے آئے اب ایمان کی دولت اتنی بڑی فضیلت ہے تو اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اس فضیلت کو آپ چھوڑ کے آپ کے لیے میں اللہ کے علاوہ کسی اور معبود بنا کیونکہ مصلی اسلام کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی اور صاف سی بات ہے کہ نبی کے دل میں تو ہوگی جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے اور لذیذ اعمال اللہ جو ایمان والے ہیں کی اللہ کے لیے ان کی دل میں بہت ہی محبت ہوتی ہے اور صرف اللہ کا نام لینے سے ان کو وہ لذت آتی ہے وہ مزہ آتا ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور کیا صرف اللہ کے نام لینے سے ان کو وہ لذت جو دنیا میں کسی اور چیز میں لذت نہیں ہوتی ہے تو موسی اسلام نے ان کو کہا یہ تو میرے لیے بہت ہی نامناسب بات ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور معبود کی طرف آپ کو ریفر کر دوں حالانکہ اللہ نے تمہیں ساری امروں پہ اور من آل فرون اور یہ کی آل سے جو والے لوگ تھے, سے جو تھے بہت ہی برا ہر قسم کی تکلیف بےگیر ان سے لیتے تھے ان کی عورتوں کو باندھی بنا کے رکھتے تھے ان سے ہر قسم کا جائز ناجائز کام کرواتے تھے اور ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے اور کتنے سو سالوں سے ان کو غلام بنایا ہوتا تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی مطلب کہ انکار کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں کر سکتے اگر کوئی انکار کرتا یا کام سستی کرتا تو بڑی بڑی سزائیں وہ دیا کرتے تھے بری طریقے سے عذاب دیا ابناکم جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا ہے اور تمہاری لڑکیوں کو عورتوں کو زندہ چھوڑتا ہے فیض ضرم بلا اور اس میں تمہارے لیے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی یہ جو کام آپ کے ساتھ ہوتا رہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش تھی کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے اگر ان کے اوپر تھوڑی سی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ بہت وابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور عذاب چلنے کی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب نہ ہو تو اگر اللہ آپ سے وہ عذاب نہ ہٹاتا تو آپ تو اسی عذاب میں گرفتار ہوتے اور اس طرح آپ کی پوری نسل ہی ختم ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب آپ سے ہٹایا جو بہت بڑا سکنا تھا جو بہت بڑا عذاب تھا تو تو اللہ کے شکر گزار بندے بنو بجائے اس کے کہ تم کہتے ہیں کہ اس اللہ کو چھوڑ کے ہمارے لیے کوئی اور معبود بنا دیجیے لیکن مصر سے نکلتے ہوئے مصر سے نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور غسل السلام کی زبانی سلام نے ان کو بتایا تھا کہ ہمیں زمین میں مملکت بھی ملے گی حکمت بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی کتاب یا قانون ضابطہ جس طرح اور ہم نے وعدہ کیا اسلام سے وعدہ لیا تیس راتوں کا ساتھ پس پورا ہوا آپ کے رب کے ملاقات کا ٹائم نکات میاد اربعین علیہ مکمل چالیسا وہ کابو اخی ہے اور کہا حبو علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ہارون ہارون علیہ السلام کو خلف لی فی قومی آپ میرے خلیفہ بنے میری قوم میں وہ اسلح اور آپ اصلاح کا کام کریں ولا طبع اور آپ اتباع نہ کریں سبیلا مفت دو راستے کریں تو عب علیہ السلام نے چونکہ کو بتایا تھا اور لوگوں نے بھی ڈیمانڈ کیا کہ باب اپنے رب سے ہمارے لیے کوئی قانون کوئی کتاب لے کے آئیں تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں تو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو حتول پہ آ جائیں اور وہاں تیس دن آپ احتکاب کریں اور تیس دن مطلب ہے کہ آپ اس میں آئے ہوئے قرآن کے آیات کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو وعدہ ہوا کہ تیس یا چالیس باتیں آپ نے گزارا تو تیس میں بھی پاسبلٹی تھی کہ اس کو کتاب مل جاتی بھی بھی تھی مل جاتی. لیکن آپشن دیا گیا جس طرح جب شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ آٹھ سال میری بکریاں چلائیں گی یا دس سال بکریاں چلائیں گے جو بھی ٹائم لمٹ آپ پورا کریں گے تو اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی مسئلہ اسلام سے وعدہ لیا تھا تیس راتوں کا یا 40 راتوں کا لیکن یہ چالیس پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے کروا دی ہے کیونکہ چالیس دن جو جس کو ہم چلا کہتے ہیں نا اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے ایون جو انسانی وہ ہے ماں کے پیٹ میں انسان بننے کے جو مدارج ہیں جس طرح قرآن خود کہا ہے کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر اللہ ہوتا ہے پھر مغزہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد فقر سول پھر ہڈیا بن جاتی ہے فقر سلزام علامہ پھر اس کے اوپر گوشت چڑھ جاتا ہے تو یہ ہر ایک اسٹیج فورٹی فورٹی ڈیز کا ہوتا ہے تو یہ جو فرسٹ بیسک ان کی فارمیشن ہے انسان کی چالیس دن چالیس دن چالیس دن چالیس دن, دن یہ مطلب کہ اس طریقے سے یہ منیمم تھری چلرز میں اور پھر فورتھ چلہ میں اس کی وہ تکویل ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے کم از کم جو تین چلہ کا ٹائم ہے تین چلہ کا ٹائم اس کے بعد اگر اگرچن کوئی کراتا ہے تو وہ پھر قتل میں آ جاتا ہے چار مہینے میں اس کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تین چلے میں اس طریقے سے ایک چلے میں عادت بھی بدلتی ہے انسان کی اگر آپ کوئی کا مسلسل چالیس دن تک مسلسل کریں تو وہ آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے اور اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ چالیس دن تک تقبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دو پروانے عطا کرتے ہیں ایک تو نفاق سے بری ہو جاتے ہیں اور دوسرے موت کے وقت کلم ہوتے ہیں لا اور لازمی بات ہے کہ چالیس دن آپ مسلسل تقبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس میں بہت برکتیں ہو جاتی ہیں تو علیہ السلام کو اللہ نے بلا لیا کوئی پہ کہ آپ تیس دن احتکاب کریں گے اور تیس دن مصلی السلام نے روزہ رکھا اور تیس دن احتکاف کیا ہے بیش ہے اور ہم نے پورا کیا اس کو دس مزید کے ساتھ یعنی دس دن مزید اب موس علیہ السلام چونکہ اللہ سے اللہ کی وہی اس کے پاس آنی تھی کتاب آنی تھی تو موس علیہ السلام نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا کہ اب کل تیز دن دو اور یہ پورا زکادہ کا مہینہ تھا جو علیہ السلام نے احتکاف کیا تو یہ زکادہ کا پورا مہینہ اب اگلے دن سے ذلحجہ شروع ہونا تھا ذلحجہ کا مہینہ اور وہ جو دس دن ہے وہ بھی بڑی قیمتی دیتے ہیں. تو مصع علیہ السلام نے سوچا کہ اب تیس دن پورے ہو گئے ہو سکتے ہیں کہ کل ہی مجھے وہ کتاب مل جائے علیہ السلام نے صفائی کی نہایت ہوئے اور جو نسواب کیا تو اللہ تعالیٰ کو روزدار کی کے منہ کی بو بڑی پسند ہوتی ہے یہ صحیح معیو ہے کہ بہت پسند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ وہ خوشبو آپ کے منہ سے وہ جو اچھی بو ہوتی ہے روزے کی اگرچہ لوگ تو اس کو برا سمجھتے ہیں کہ رہی ہے لیکن اللہ کو وہ مشکو عمر سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے وہ بو کے منہ میں ختم ہو گئے تو آپ دس دن وہ احتکام کرے اور روزہ رکھے تاکہ وہ پھر مطلب کی پورے اللہ تعالی نے چالیس دن پورے کرانے تھے تو اس طریقے سے دس دن مزید تاکہ وہ زلحجہ قیمتی دن ہے بالفجر و لیال عشق جس میں یہ آیا ہوا ہے کہ فجر کی قسم اور دس دنوں کی قسم اور یہ دس دن اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ اس میں اگر ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں جیسے روزہ کوئی رکھتے ہیں تو پورے سال کے روزہ کا قبل ملتا ہے ایک ایک دن میں تو ہمارے لیے یہ دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں زلحجہ کے تو اب دس دن یہ پورے ہو گئے اور مس علیہ السلام نے کہا کہ تیس سے گزر گئے تھے نا اور موسی علیہ السلام نہیں آئے دس دن کے لیے مزید چل گئے تو پھر اس دوران وہ جو سامری تھا جدو گئے اس نے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کر گائے چبی بنائی تھی اور جب محسلی السلام جا رہے تھے وکار ابو صلی ہے تو محسوس نے اپنے بھائی سے کہا تھا ہرون علیہ السلام کو اخلی اخلی آپ میرے بعد قوم کی خلافت کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے واسلے اور اسلحہ کی بات کرے وہ اللہ تب, تب سبھی اور اگر کوئی فساد پلانے والے ہیں تو ان کی راہ پہ نہ چلے ان کی باتوں میں <coughs> وہ لمہ جامع سلیم اور جس وقت آئے یعنی وہ وعدے کا ٹائم پورا ہوا چالیس دن پورے ہوئے وہ لمہ جامع سلیم خا دینا اور جس وقت آئے مصلی السلام مقررہ وقت پر نکات پہ یعنی وعدے کی جگہ پہ وہ کل ہو اور اللہ نے ان سے بات کی کال ارب پہ تو مس علیہ السلام نے کہا کہ اے رب مجھے اپنا آپ دکھا دیجیے آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں تو علیہ السلام اللہ تعالی کی باتیں مس علیہ السلام کو اتنی پسند آئی کہ دیکھیں ہم بھی اگر دنیاوی لحاظ سے بھی اگر کوئی لڑکے فون پہ کوئی لڑکی کسی سے بات کرتی ہے تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ آواز اگر اچھی لگتی ہے بلی لگتی ہے تو اس کے بعد ملک کے بندی کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے موس علیہ السلام سے اللہ نے بات کی موس علیہ السلام کا اشتہار اتنا بڑا وہ اللہ کی اتنی ملے کی آواز پیاری لگی آپ کو اور اللہ سے محبت دی کہ اس نے پھر ملک کے نیکسٹ ڈیمانڈ کیا ارین ارب بحرین انضر لے کر اپنا آپ دکھا دیجیے میں ایک نظر آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کو وہ اقبال نے جو کہا ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی دیکھنا تو دیدوا کرے دید تقاضا کرے تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرما دیا نے لیکن دیکھیے پہاڑ کی طرف اللہ نے تجلی کی لبل پہاڑ کی طرف جالہ دک کا تو اس کو کر دیا ریزہ ریزا اللہ نے ایک تجلی ڈالی اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزا ریزا ہو گیا اور اس وقت مصع علیہ السلام نے جشورۃ اللہ سے بات کی اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ مجھے اپنی تجلی دکھا دیجی جلبہ دکھا دیجی تاکہ ایک نظر میں آپ کو دیکھوں تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حسرات اور دوسری چیزوں کو جو کیڑے مکوڑے جو وہ ساری چیزیں تھیں ان کو سب کو ہٹا دیا اور صرف اپنے اور موسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں کی سیر کرا کہ فرشتے گزر رہے ہیں پہلے آسمان کے فرشتے اللہ کی تصویر کرتے ملک اور وہ تصویات کر رہے اور اتنی مطلب کہ زوراور آواز سے اور اتنی ایسے جیسے کہ بڑے بڑے بیل یا بڑے بڑے گھوڑے جو ہے وہ جا رہے ہوتے اس طرح فرشتوں کی آوازیں اور ٹاپک مطلب کہ اس طرح آ رہی تھی پہلے آسمان کے فرشتے علیہ السلام بہت ڈر گئے پھر اس کے بعد پھر اس کے دوسرے آسمان کے پھر تیسرے آسمان کے فرشتوں کو اللہ نے کہا ہے مختلف شکلوں میں فرشتے وہ جا رہے ہیں اور اللہ کی تصویرات جو کر رہے ہیں تو موسلم اسلام نرزنے لگے, لگے پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تجلی جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ چھوٹی انگلی اور یہ اس کو انگوٹوں ملا ملائی کہ اتنے سی تجلی اللہ تعالی نے فرما دی ایک چنگلی کی پورے سے کم تجلی یا ایک ذرے کے برابر تجلی اللہ تعالی نے پہاڑ کے اوپر فرما دی تو پہاڑ جو ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اس تجلی کی لاتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو گیا مٹی مٹی بن گیا وہ بہت بڑا پہاڑ تھا جب اتنا قوت والا پہاڑ بڑا پہاڑ اللہ کی نظر کے سامنے نہیں اس کی تجلی کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا تو آگے کیا ہوا وہ خراب موسیقہ اور گر گئے موس علیہ السلام بے ہوش تو موس علیہ السلام بھی استجل کتاب نہ لا کے بے ہوش ہو گئے اور کافی ٹائم تک بے ہوش کی موت کی بھی ہے جیسے کہ ایک جگہ پہ قرآن کمر کی کہ جس وقت اصول کو جائے گا تو جو کچھ سسمان و زمینوں میں جتنے بھی ہے سب لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے لیکن یہاں چونکہ موت نہیں مصلام کی موت آئی نہیں تھی تو سہ کا کے معنی بے ہوشی بھی ہے اور موت بھی ہے مس علیہ السلام بے ہوش ہو گئے فلکا افاقہ جس وقت آپ کا افاقہ ہوا بے ہوشی سے پھر ہوش میں آ گئے کال سب کا تو اگر علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے تب تو علیہ گا میں تمہاری طرف تو کرتا ہوں اول اور میں سب سے پہلے آپ کے پہ ایمان لانے والا ہوں یعنی اللہ کی تجلی کتاب کوئی نہیں لا سکتا دنیا میں کوئی اپنے سے اللہ تعالی کو نہیں دیکھ سکتا اور اس سے جو کچھ مطلب ایک افیکٹ ایسے ہیں جنہوں نے اسی آیت سے تبدیل کیے کہ لنت رانی کہ آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے تو یہ کبھی بھی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں نہ جنت میں لیکن قرآن کی آیات اور نبی کر بہت ساری حادث اس پہ شاید ہے کہ جنت میں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا نظارہ ہوگا جیسے سوریہ قیام قیام کہ اس دن کچھ شہر سس و شداب ہوگی وہ اللہ کی طرف نظر کیے ہوں گے اور دوسری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نبیسلم کے حلیث بخاری دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ایسے دیکھ سکیں گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہیں کیا ہے؟ اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی وہ, وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب نعمتوں کے بعد کہیں گے کہ اور کوئی چیز چاہیے تو سارے جنت ہی کہیں گے کہ ہر چیز مل گئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے اور سب سے بڑی نعمت ہوگی تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھا جا سکے گا قیامت کے دن دیکھا جا سکے گا لیکن دنیا میں کسی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے تو اسلام میں جو وفاقہ ہوا تو پھر اللہ کی تصویر کی یہ سبحانہ کا بہت بڑی بات ہے سبحان اللہ جو ہم کہتے ہیں الحمد کہتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں یہ تصویرات اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر برائی سے آپ پاک ہیں اور ہر اچھائی آپ کے لیے مناسب ہے سبحانہ کے معنی بیسیکلی یہ بنتے ہیں کہ جتنی بھی نگیٹو چیزیں ہیں یا اللہ آپ اس سے پاک ہیں اور جتنی بھی پازیٹیو ہے وہ آپ کے لیے ثابت ہے اللہ نیند سے پاک ہے اللہ تعالی جھوٹ سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کسی اور مدعے کی برائی سے پاک ہے اور اس کی عظمت اس کی کیبریائی اس کا سننا اس کا دیکھنا وہ ہر چیز میں جو اچھی صفتیں ہیں وہ اس کے لیے ثابت ہیں اور جو بری صفتیں ہیں اللّہ تعالیٰ ان سے پاک ہیں اور توبہ بھی کیا علیہ السلام نے اور ساتھ ساتھ اپنی ایمان کا اقرار بھی کیا اللہ تعالیٰ میں بھی صحیح ایمان پہ قائم 있다 <목소리도> غزی قرآن اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا اشار نقل کرتے ہیں جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمے کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے اعشاء فرمایا جس شخص کو جس شخص کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ پکے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مقصد فرما دیں گے حضرت انس بن مال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبکہ وہ آپ کے ساتھ ایک ہی کجابے پر سوار تھے فرمایا معاذ بن جب انہوں نے عرض کیا لبۂ یا رسول اللہ و صارق اللہ کے رسول میں حاضر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَِ وسلم نے پھر فرمایا معاذ انہوں نے عرض کیا لب گیہ رسول اللہ و اللہ کے رسول حاضر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا معاذ انہوں نے عرض کیا لبائی گیہ رسول اللّہ و اللہ کے رسول حاضر ہوں تین بار ایسا ہی ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وََِ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معروف نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر ایسے شخص کو خراب کر دیا ہے حضرت مہاراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری سن کر رش کیا, کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے عمل کرنا چھوڑ دیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آخر کار اس خوف سے کہ حدیث چکانے کا گناہ نہ ہو اپنے آخری وقت میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کر دی جن احادیث میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار پر دوزر کی آپ کا حرام ہونا مقبول ہے شاہین نے ان جیسی احادیث کے دو مطلب بیان کیے ہیں ایک تو یہ کہ دوز کے اَودی ادا سے نجات مراد ہے یعنی کفار و مشرقین کی طرح ہمیشہ ان کو دوز میں نہیں رکھا جائے گا وہ برے اعمال کی سزا کے لیے کچھ وقت دوزت میں ڈالا جائے دوسرا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جس نے سچے دل سے اور سوچ سمجھ کر یہ شہادت دی اس کی زندگی مکمل طور پر دین اسلام کے